إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مظل له ومن يظنل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترمي شيخ مختار مدني حضر الله میره محترم ديني بحيو اور آه قابل احترام معبه کل کے درس میں الربان نوویہ کی دو حدیثیں ہم نے دیکھی تھی جن میں پہلی حدیث اصل ہے نیت اور اخلاص کے بعد اور دوسری حدیث اصل ہے مراتی کے دین کے سلسلے میں آج ہم تیسری حدیث دیکھیں گے اور اس کے بعد دیگر احادیث کا بھی مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تیسری حدیث اسلام کی بنیادوں سے متعلق یہ اصل ہے ارکان اسلام میں یا اسلام کی بنیادوں کے سلسلے میں انحبی عبد الرحمن عبد عمر بن ابوالخطابی ردی اللہ عبم قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ بنیا علی شہادت اللہ, علیہ اللہ, علیہ اللہ الّ محمد اور رسول اللہ وہ اقام الصلاح کی وہ ایطا اجزکا و حج جلبئی تھی وہ سومرمبا روا بخاری و مسلم ابو عبد ابرحمان عبداللہ کی محمد ربی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور نماز قائم کرنا زکات ادا کرنا اللہ کے گھر کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اس حدیث کو امام البقاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا یہ حدیث اصل ہے اسلام کے ارکان کے سلسلے اور کل بھی ہم نے جو حدیث حدیث جبریل دیکھی اس میں بھی یہ پانچ ارکان ذکر ہوئے ہیں روایت میں سو میں رمضان اور حج تقدیم و تاثیر سے ذکر ہوئے ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اصل ان پانچ احکام کا پانچ ارکان کا جاننا اور ان کو تسلیم کرنا ہے ان احکام میں سب سے مقدم اور سب سے اعلی رتم توحید اور رسالت کا اقرار ہے اور وہ دین کی اصل ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے وما خلط الجن اللہ لیا میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں تو بندے سے اصل مطلوب یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے تو انسان اور جنات کا مقصد حیات اللہ کی عبادت اللہ کی توحید کا اہتمام لیکن عبادت کے دو پہلو ہیں اس کو یاد رکھیں ایک عبادت کس کی کرنا ہے دو عبادت کیسے کرنا ہے شاہدتین کا پہلا حصہ پہلے سوال کا جواب اور اس کا دوسرا حصہ دوسرے سوال کا جواب ہے عبادت کس کی کرنا ہے صرف اللہ کی کسی اور کی نہیں اشحد اللہ الہ الا اللہ اور عبادت کیسے کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ کی سنت کے مطابق آپ کی شریعت کے مطابق وہ اشد ال محمد <وَرَسُولًا> جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے وہیں آپ آب کی ابدیت کا بھی اقرار ہے اور رسالت سے پہلے عبدیت کا اقرار اس توحید کا اہتمام ہے اور اس شرق سے بچاؤ ہے جس میں پچھلی قوم مبتلا تھی مسلمانوں سے پہلے اسلام سے پہلے عیسائیوں نے اپنے رسول کو معبود اور رب بنا دیا جس رسول کا اقرار تھا سب سے پہلی بات تھی عبد الوا میں اللہ کا بندہ ہوں لیکن لوگوں نے ان کو معبود بنا دیا تو جہاں اللہ رب العالمین کی توحیق کا اقرار ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار نجات کے لیے ضروری ہے لیکن اس رسالت کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ آپ بہترین انسان ہونے کے باوجود سب سے اعلیٰ بندہ ہونے کے باوجود آپ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ربوبیت یا عروبیت میں کوئی حصہ یہ اسلام کی شان ہے کہ اس میں جہاں رسول کا مقام مانا جاتا ہے وہیں رسول کو اللہ کے برابر نہیں کیا جاتا ہے لہذا یہ دو باتیں ان کے مانے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا کوئی آدمی اگر یہ پوچھے کہ کیا توحید کا اقرار کرنے کے بعد کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی نہیں مانتا ہے آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لاتا ہے تو کیا اس کی نجات ممکن ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی نجات ممکن نہیں ہے. کیوں اس لیے کہ نجات کے لیے اسلام کے صحیح ہونے کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں ایک اللہ تعالی کے معبود برحق ہونے کا اعتقاد اور اس کی گواہی اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ آب کی ابدیت کا اقرار اگر آپ کو رسول مانتا ہے لیکن اللہ کی الوحیت یا ربوبیت میں شامل کرتا ہے یہ اس کے پہلے اقرار کو ختم کر دیتا ہے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا اور اللہ کے برابر کر دیتا ہے تو پھر لا اللہ کا اقرار ویسے ہی ضائع ہو جاتا ہے جیسے وضو کرنے کے بعد ایک انسان کو حدث لاگت ہو جائے ایک آدمی وضو کرے اس کے بعد پیشاب کے لیے چلا جائے قزائے حاجت کر لے تو پچھلا وضو ضائع ہو جائے گا اس کو دوبارہ وضو کی ضرورت سے لہذا ایک آدمی اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے مدد کے لیے مشکل کشا مانے عالم الغیب مانے اولاد دینے والا مانے اور آپ سے مانگے تو ایسا آدمی اپنے توحید کے اقرار کو ضائع کر دیتا ہے اور چاہے وہ کتنی محبت اللہ سے کرے رسول سے کرے اس کا یہ اقرار ضائع ہو گیا کہ محبت کام نہیں آئے گی اس لیے کہ دین ہماری چاہت کے مطابق چلنے کا نام نہیں دین اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق چلنے کا نام ہے ہماری محبتیں ہمارے جذبات ہمارا ہماری عقیدت یہ تابع ہونا چاہیے اللہ کے رسول کے احکام کے اور آپ کی شریعت کے تو اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے یہ سب سے پہلا رکن ہے اس کے بعد اقامت الخلا نماز قائم کرنا پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ طہارت کا انتظام کرتے ہوئے اس کے اپنے اوقات میں مسلمانوں پر پڑ سے خوشو و خودوں کے ساتھ ایک آدمی پانچ حقی نمازیں ادا کرے یہ اس کے لیے فرض ہے مرد پر بھی اور عورتوں پر بھی حتیٰ کہ اگر بچہ سات سال کا ہو جائے نماز سکھائی جائے اس کا حکم دیا ہے اور اگر نہ مانے یا نہ نماز پڑھے تو سی کرے اس کو سزا دی جائے تاکہ جب وہ بالغ ہو تو بے نمازی نہ اس کو عادت ہو چکی ہو نماز تو پانچ حق کی نمازیں پڑھ اسی طرح سے زکات ہے مسلمان کے اگر وہ مالدار ہیں اور ایک خاص مقدار میں اس کے پاس مال ہے سونا ہے چاندی ہے اور خاص چیزیں اس کے پاس ہیں تو اس میں زکوٰۃ پر ہے عموماً یہ ڈھائی فیصد ہوتی ہے عموماً یہ ڈھائی فیصد ہوتی ہے تو زکوت مالداروں کے مال سے لے کر فقرا کو دی جائے گی یا ان راستوں میں جہاں اللہ العالمین نے قرآن کریم میں بتایا انما نمز صدقات الفقرات اور اس کے آگے تفصیلات ففت کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے اسی طرح سے اللہ کے گھر کا حج ہے کہ انسان اپنے وطن کو اپنے علاقے کو اپنے گھر کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کا قصد کرے حج کے معنی قصد کرنے کے ہوتے ہیں نیت کرنا ارادہ کرنا وہ اپنا لباس سر کرتا ہے احرام پہنتا ہے سر کھلا رکھتا ہے اور اپنا گھر اپنے علاقے کو چھوڑ کے جہاں اللہ بتائے وہاں جاتا ہے مینا میں اور اسی طرح سے عرفہ میں اسی طرح سے مغلفہ میں اور وہ کرتا ہے وہ اعمال ادا کرتا ہے جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جس میں استطاف جیسا کہ پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا تھا منی من سطح میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس ستار کا ذکر کیا ہے علی حج منی ستا علیہ سبیر ہے کہ لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے راستے کی اس کے سفر کی سطح رکھتا ہے تو یہ استطار کے ساتھ اسی طرح سے زکات بھی مال میں سے اس کے مال میں سے جس کے پاس اتنا مال ہے غربہ کو پر نہیں ہے وصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا سال میں رمضان کے مہینے میں تیس یا انتیس روزے رکھنا جو چاند کی تاریخوں کے مطابق ہوتے ہیں ہلال دکھائی دے تو مہینہ شروع اور ہلال دکھائی دے تو مہینہ ختم اور اگر انتیس پر ہی چاند دکھائی دے تب تو ٹھیک اور اگر ان تیس پر چاند نہ دکھائی دے تو تیس گنتی پوری کر کے عید منائی جائے تو یہ صبح سے لے کر شام تک طلوع سیر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماعت سے رکے رہنے اور اسی طرح سے ضمن ان ساری معاشیتوں سے رکنے کا نام سو ہے لیکن اس میں یہ چیزیں جو حلال ہیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں اور حرام چیزیں تو سال بھر ویسے بھی حرام ہیں تو یہ پانچ احکام اسلام کے ہیں اور یہ پانچ ارکان ہیں حدیث میں اس کو تشویش دی گئی گویا کہ کوئی عمارت ہے کوئی خیمہ ہے ٹینٹ یا کوئی بلڈنگ ہے کوئی گھر ہے اور اس کے ارکان ہیں جس پر اس کی پوری عمارت ٹکی ہوئی اگر اس میں سے کسی ایک کا بھی انکار آدمی کر دے تو اسلام سے خارج ہوتا ہے لہذا ان تمام ارکان کا اقرار کرنا اور ان کو تسلیم کرنا اسلام کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے اور اگر عملی کوتاحی ہوتی ہے تو جس طرح کی کوتاحی ہوگی اس طرح کی سزا ہوگی ہے۔ اگر چاہت کا اقرار ہی نہیں کرتا ہے اس کا انکار کرتا ہے تو اس سرے سے اسلامی ختم ہو جاتا ہے نماز کا چھوڑنا جان بوجھ کر یہ بھی کفر ہے اس میں اختلاف علماء کا ہے کہ وہ کفر اسلام سے خارج کرتا ہے کہ نہیں لیکن حدیث میں آیا ہے کہ بین الدبی و بین شرکی اور قبر کر سلا بندے اور شرک اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ان کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے کا کیا مطلب ہے نے کہا کہ یہ ایک پل کی طرح ہے کہ اس پارک شرک اور کفر ہے اور اس پار بندہ ہے درمیان میں وہ جو پل ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے جو آدمی اس پل کو پار کرے گا وہ کفر و شرک میں واقع ہوگا تو یہ درمیان میں حاجز کی طرح نہیں ہے درمیان میں رکاوٹ کی طرح نہیں ہے بلکہ پہنچانے والی چیز کی طرح ہے جو انسان کو کفر و شرک میں پہنچاتی ہے تو نماز کا چھوڑنا وہ ذریعہ ہے جو انسان کو کفر و شرک میں پہنچاتا ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ کفر اکبر ہے شرک اکبر ہے یا اثبر ہے تو بہرحال کفر چھوٹا ہو یا بڑا ہو کفر کفر ہے شرک شرک ہے ایک آدمی کو اس سے بچنا چاہیے اس لیے کہ کفار اور مشرقین کا طریقہ ہے اللہ کی عبادت ترک کرنا شیطان نے ایک سجے کا انکار کر دیا ہمیشہ کے لیے ملون ہو گیا لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ نمازوں کا خصوصی اہتمام کرے ان کے وقت پر ان کو ادا کرے نماز میں اصل مقصود اللہ کی یاد ہے اللہ رب نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اِننی لا الہ الا انا میرے سوا کوئی نہیں جو عبادت کے لائق کو اور کہا فائبنی تو میری عبادت کر وہ عطم الصلاح اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر مالوا کہ نماز یہ اصل اللہ کی یاد ہے دن میں پانچ مرتبہ ایک انسان مسجد میں آتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے اللہ کی یاد زندگی سے نکل جائے زندگی سے سکون و اطمینان نکل جاتا ہے اللہ کی یاد انسان کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون و چین سے بھر دیتا ہے مال و دولت میں اور دنیا کی زیر زینت میں سکون نہیں اللہ اللہ تعالیٰ کا موقع ہے اللہ وکر اللہ خبردار اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے کہا وہ آسم صلاح نماز قائم کر میری یاد کے لیے نماز کے بارے میں فرمایا ان کا تنہا شاہ اول من کر نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نماز کا اہتمام زندگی میں سدھار لاتا ہے نماز انسان کو یاد دلاتی ہے آخرت آخرت میں اللہ کے آگے قیام وقوم اللہ قان اللہ کے آگے بندے بنے کھڑے رہو فرما بردار بندے بنیں اللہ کے آگے کھڑے رہو نماز میں علی ہاتھ دعم اللہ خان فی نمازوں کی خاص حفاظت کرو خاص طور پہ درمیانی نماز نماز یا سکی اور اللہ کے آگے کھڑے رہو فرما بردار مریض میں یہ قیام ایک دوسرے قیام کو یاد دلاتا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین یوم یقوم الناس لرب العالمین سیامت کا دن آئے گا تو لوگ رب العالمین کے آگے اپنی پیشی کے طور پر کھڑے ہوں گے محاسبے کی ان کا مہاسبا ہوگا آدمی اپنے گھر میں ہے سویا ہوا ہے اپنی تجارت میں ہے کھیتی باڑی میں ہے اذال ہوتی ہے آدمی اس میں سے نکلتا ہے چل کے خود مسجد کی طرف آتا ہے مسجد میں داخل ہو کے سفے لگتی ہیں اور سفے بنتی ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے یہ قیامت کے منظر کو یاد گراستہ ہے لوگ اپنی قبروں میں پڑے ہوئے شور پھونکا جائے گا لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں آزاد ہو رہے ہیں قبروں میں پڑے ہیں سور پھونکا جائے گا قبروں سے نکلیں گے اور ایک جگہ حشر میں پہنچیں گے سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل کے مسجد پہنچتے ہیں حشر میں پہنچ کے سفے لگیں گے اور اللہ رب العالمین کے آگے پیش ہوں گے زندگی کا حساب ہوگا جہاں اس بات کو یاد رکھے اس کی نماز پانچ وقت اس کو قیامت کے دن کی پیشی یاد دلائے گی اور محاسبے کا ڈر امان کی اصلاح کے لیے چابی ہے محاسبے کا خوف امان کی اصلاح کے لیے بنیاد ہے اگر یہ محاسبے کا خوف دل سے نکل جائے امان کی اصلاح کی بجائے فساد اس میں پیدا ہو اس لیے نماز کو اس کیفیت اور اس استعبار کے ساتھ آدمی یاد رکھے اور ادا کرے اس کی زندگی میں سدھار آتا ہے رسمی نماز نہیں واقعی نماز اس پیشی کے استہبار کے ساتھ دوسری چیز زکات ہے زکوات پاکیزی ہے زکات کے معنی خود پاک ہونے اور بڑھنے کے پہارت اور نماز یہ دونوں معنی زکات میں پائے جاتے ہیں زکوط انسان کے دل کو مال کی محبت سے پاک کرتی ہے محنت سے کمائے ہوا مال محتاج بخرا کو یا دین کے مختلف معاملات میں جہاں اللہ نے بتایا قرض کر دینا تکلیفیں اٹھا کے کی جمع کیا ہوا مال اس کو اپنے ہاتھوں خود دوسروں کو دینا یہ انسان کے دل کو مال کھونے کا عادی بناتا ہے لیکن یہ کھونا اتفاقی نہیں ہے یہ قص کے ساتھ اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کے قریب ہونے کے لیے اپنا مال دیتا ہے اسی لیے حدیث نکال گیا ہے اسد قطو برہان وہ برہان صدقہ دلیل ہے صدقہ دلیل ہے انسان کے ایمان کی اس لیے کہ جس انسان کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دینے پر دیتا ہے اور دنیا میں کھونے پر آخرت میں ملتا ہے وہی انسان دنیا میں کھونے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن جس انسان کو اللہ سے ملنے کا یقین نہ ہو اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جزا و اقاق کا یقین نہ ہو وہ دنیا میں دے گا نہیں بلکہ دنیا میں وہ بخل کرے گا اب اِکلبی یوکدیبین فضا البی ید یتیم ولاب مسلم آخرت کا انکار انسان کو دنیا میں حقدار کے حق چھیننے اور اس کو دور دھمکانے اور دور کرنے پر مجبور کرتا ہے آمادہ کرتا ہے جرت پیدا کرتا ہے اور وہ دوسروں کو بھی عطا سے روکتا ہے خرچ سے روکتا ہے کیوں وہ یہ نادانی ہے کہ ایک انسان محنت سے کمائے اور دوسروں کو دے کیوں دے جس آدمی کا یقین ہو کہ اللہ دے گا اور دنیا میں دینے پر آخرت میں جیسے دنیا میں لوگ محتاج ہیں میں ان کے کام اگر آتا ہوں آخرت میں میں محتاج ہوں گا اللہ تعالیٰ مجھ کو دے گا اپنی محتاجی کو دیکھ کر دنیا کے محتاج کو عطا کرے یہ انسان کے لیے یہ قیادت کی چیزیں ایمان کی عدامت ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے خود من اموالہم والن صدقت تو طاہر محمۃ ذکیم نبی ان کے صدقات میں سے ان کے مال قبول کیجیے جو اپنے معلوم سے زکات نکالتے ہیں کیونکہ زکات بھی اصل طرقہ ہے ان کے معلوم سے ان کی زکات قبول کیجیے تو پار ان کا جو مال آپ قبول کرتے ہیں اس عمل میں ان کے لیے تفہیر و تجزیہ ہے ان کے دنوں کی پاکیزگی ہے اور ان کی تربیت ہے ان کو پروان چڑھانا اللہ کے لیے خرچ کرنا اللہ کے لیے کھونا اس کی عادت بنتی ہے اور اصل دنیا میں انسان کی کامیابی ترجیحات میں ہوتی ہے اور اگر آپ پانچوں احکام دیکھیں اسلام کے ان میں کہیں نہ کہیں چھوڑنا اور کھونا کے معنی پائے جاتے ہیں جیسا کہ ہم نے ہجرت کی حدیث میں دیکھا ایک انسان توحید کا اقرار کرتا ہے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کے سچے معبود کی طرف آتا ہے اللہ کو پاتا باقی سب کو چھوڑ دیتا ہے وہ رسول کا اقرار کرتا ہے سماج کے رسم و رواج باپ دادا کے رسم و رواج اور یعنی اکثریت اور اس طرح کے جتنے افکار اور خود اپنے پر اپنی خواہشات سب کو چھوڑتا ہے رسول کے تابع ہو جاتا ہے نماز اپنی تجارت اپنا آرام چھوڑ کے نماز کے لے ہے زکوت اپنا کما مال خود چھوڑتا ہے حج اپنا وطن چھوڑتا ہے اپنا لباس زیب وزیرت والا چھوڑتا ہے روزہ کھانا پینا بیوی کے ساتھ تعلق چھوڑتا ہے اصل اسلام جو ہے اسلام کی اصل روح یہ ہے کہ ایک انسان فرما بردار بن جائے اپنی خواہشات کو چھوڑیں اللہ کے احکام کے لیے وہ اپنی مرضیات اپنے فلسفے اپنی چاہتے سب قربان کریں اللہ کے لیے کلبن نسلا کی و نسخی و مہیا و مما اللہ کے لیے دینے والا فطر وما انا من ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو ایک انسان سب سے پھر کے اللہ کی طرف ہو جائے خواہشات سے اپنے آپ کو موڑ کے طاعت کی طرف حاجات کی طرف سے مڑ کے مقاصد کی طرف آئے یہ اس کی زندگی کا حاصل ہے تو پاک کرنا یعنی روز زکوات میں اپنے مالوں کے خرچ کرنے سے اپنے قلوب کی تفہیر ہے اور اپنے آپ کو تربیت دینا ہے اللہ رب العالمین کو پانے کے لیے خالق کو پانے کے لیے مخلوق کو چھوڑنا منعم کو پانے کے لیے نعمتوں کو اس کے لیے قربان کرنا منعم کون ہے نعمتیں دینے والا اس کو پانے کے لیے اس کی نعمتوں کو اس کی مرضیات میں خرچ کرنا چینوں کو کھوئے بغیر اللہ کو پانا مشکل ہے انسان کو پہلے کھونا پڑتا ہے تب جا کے وہ آپ پورا دین آپ دیکھیے جسے نقیم کا قول ہم نے ذکر کیا تھا اس میں بھی یہی بات ہے حج میں آپ دیکھیں اپنے وطن کو چھوڑنا سر کھلا رکھنا پرا گندا حال ہو کے ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے جمع ہونا مشقت اٹھانا اللہ کی خاطر اپنی رات کو چھوڑنا بڑے سے بڑا مالدار ہیں لیکن اپنی ساری راحت چھوڑ کے یہاں سے وہاں یہاں سے وہاں گویا کہ در بدر بھٹک رہا ہے اللہ کی خاطر اللہ کا حکم پورا وہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ ایک جگہ سے دوسرے جگہ چھوڑ رہا ہے اپنا لباس چھوڑ رہا ہے اپنے رشتے داروں کو چھوڑ کے جا رہا ہے چھوڑنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عماف کاشی تار تمہارا اربا کی شاب میں وقوف کرنا عرفات میں فن اللہ إِلَى سَمَاءِ دنیا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے اس دن اللہ تعالی آسمان آپ دیکھی روزانہ راس میں لیکن دن میں نظول یہ ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے فیوبا بِكُمْ الملا اور فرشتوں پر فخر جتاتا ہے تمہارے ذریعے دیکھو میرے بندے کہ فرشتوں پر اللہ تعالی ان بندوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے جو ارقام ہوتے ہیں کیا فرماتا ہے یقول عبادی یہ میرے بندے ہیں جا شن من جی نام یہ ارجن اور یہ میرے بندے ہیں یہ مختلف راستوں سے چل کے آئے ہیں اور بکھرے بالوں میں بکھرے پراگندا حال میں یہ کیا چاہتے ہیں یہ میری رحمت چاہتے ہیں اللہ کی رحمت اس کے تقرب کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سفر کر کے پرا حال ہو کے تکلیفیں اٹھا کے مشقت اٹھا کے اپنی رات کو چھوڑ کے اللہ کی رضا پانے کی کوشش کرنا یہ حج کی اصل ہے اللہ کے گھر کا اصل کرنا امام قبرانی البزار نے اس کو روایت کیا ہے اور اسی طرح سے ابن حبان نے اور پیدا ترغیب اللہ, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا من تتقون ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر لکھ دیے گئے تھے فرض کیے گئے تھے کیوں لائن رقم تقول تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ روزہ انسان کے اندر اللہ تعالی کی منع کی بھی چیزوں سے رکنے کا مزاج پیدا کرنے کی مشق اور روزہ انسان کو اس لائق بناتا ہے کہ وہ زندگی میں اللہ رب العالمین کی منع کی چیزوں سے بچے صرف علم انسان کو نہیں روکتا ہے مشک روکتی ہے انسان جانتا ہے کہ یہ چیز منع ہے لیکن نفس اس کا اتنا اس پر غالب ہوتا ہے کہ چاہت شریعت پر غالب آ جاتی ہے جتنے بھی گناہ ہیں ہے وہ جانتے ہیں لیکن ان کی لذت کی چاخ کا غربہ ان پر اتنا ہو جاتا ہے کہ جاننے کے باوجود بھی وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں کیوں اس لیے کہ ان میں رکنے کی قوت نہیں ہوتی ہے نفس کو مغلوب کرنے کی تعداد نہیں ہوتی ہے جیسے ایک آدمی جانتا ہے کہ کشتی میں کیا ہوتا ہے اور کیسے چت کرنا چاہیے لیکن اگر اس کے پاس قوت نہ ہو تو یہ علم اس کو فائدہ دے گا سارا اس نے کتاب پڑھ لی کیسے کس کو अब کرتے ہیں اب میدان میں اترا صاحب میں دوسرا آدمی ہے جو اس سے قوی ہے اگر اس سے لڑے گا تو سب کچھ جاننے کے باوجود قوت اس کے پاس نہیں ہے اس کو مغلوب کرنے کی تو قوت اگر نہیں ہے وہ نہیں کر پائے گا زندگی بھر انسان کا مارکا ہوتا ہے نفس کے ساتھ من نفسہ فی واقعی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے یہ وہ جہاد ہے جو ہر لمحہ زندگی میں چلتا رہتا ہے جنگ والا جہاد کبھی کبھار آتا ہے لیکن نفس کے ساتھ جہاد ہمیشہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کے کروٹوں پر بھی تنہائی میں بھی ایک آدمی نفس کے ساتھ مغلوب ہو جاتا ہے تو ایک انسان کو یہ تربیت دی جاتی ہے روزے میں کہ بھوک لگی ہے چاہیے پھر بھی رکے پیاس لگی ہے چاہت ہے دھوپ میں پھر بھی رکے شہبت پیدا ہو رہی ہے پھر بھی اپنے آپ کو روکے تو یہ مسلسل مہینہ بھر وہ رکنے کی جو مشق اس کو کرائی جاتی ہے اس کو عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے دل کے ارادے کے ساتھ رکے چاہے نفس مطالبہ کر رہا اس نگاہ سے اگر روزے کو دیکھے تو زندگی بھر کے لیے یہ ایک تقویت کا ذریعہ ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک بندھن نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو جائے تو پھر آزاد ہو جائیں بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک ٹریننگ ہے وہ تربیت ہے تاکہ گیارہ مہینے ایک انسان جیسے ایک مہینے میں اللہ کی حلال سے رکا ہے گیارہ مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی حرام چیزوں سے رکے اور یہ مزاج پیدا کرتا کہ اللہ اگر تو حکم دے دے حرام تو بہت دور میں تو حلال بھی چھوڑ دوں گا یہ بندے کی آمادگی کہ اللہ نے منع کیا ہے کوئی برائز کھانے میں نہیں ہے کوئی برائز پانی میں نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین کا حکم ہے میں اللہ کے لیے اپنی چاہت کو اور حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دوں گا میم باب اولا میں حرام کو چھوڑ دوں گا تو یہ پانچ ارکان جو ہے یہ عظیم الشان احکام اسلام کے ہیں شہادتین کا اقرار جو اس کی ایمان کی اصل ہے اس کے بعد نماز جو اس کی ایمان کی تقویت ہے اس کی ابودیت کا ثبوت ہے جو بدنی عمل ہے جو اللہ کا حق اس پر ہے اور اس کے بعد رکات ہے اب یہ مال اپنے مال کو بندوں پر خرچ کرنا ہے کہ اللہ کا بھی حق حقدہ کر رہا ہے بندوں کا بھی حق حقدہ کر رہا ہے خالد کے لیے بھی عمل ہے اور خالق کے حکم پر بندوں کی نگرانی بھی ہے ان کی ان کی بھی ہے ان کا تعاون بھی ہے پھر اس کے بعد حج ہے روزہ ہے چھوڑنا اللہ کی خاطر ہے کھانا پینا چھوڑنا اللہ کی خاطر علاقہ اور لذتوں کو چھوڑنا اللہ کی خاطر ہے یہ چھوڑنا جو ہے یہ اللہ کی خاطر ہے انسان کو اس بات کی مشق کرائی جاتی ہے تو یہ جو پانچ احکام ہیں یہ بہت عزی شان حکم ہے اللہ کے ان کو صحیح ڈھنگ سے اگر آدمی ادا کرے اس کی زندگی ان کے ذریعے بدل سکتی ہے بشق کہ انسان شعوری طور پر جانتا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں وہ سمجھ رہا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں وہ رسمی عمل نہ کرے بلکہ سوچ سمجھ کے کرے اس کے مقاصد کو یاد رکھے تو اس چیز سے ذریعہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے آئیے حدیث نمبر چار دیکھتے ہیں یہ حدیث انسان کی تخلیق اور تقدیر سے متعلق ہے یہ اصل ہے حدیث تقدیر کے با یہ حدیث تقدیل کے باب میں اصل ہے چونکہ تمام حدیث کسی نہ کسی معاملے میں اصل ہیں اور بنیادی حدیث ہیں تو یہ اصل ہے تقدیر ہے یہ حدیث پہلے پڑھتے اس کے بعد اس کو سمجھتے ہیں ابھی عبد الرحمن عبد ابن مسعود رضی اللہ ابن اللہ قال حدنٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكذب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها فيدخلها وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها رواه البخاري ومسلم ابو عبد کنیت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہی کنیت ہے عبداللہ بن عمر کی ایک صحابی کا نام آئے رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے اور اگر دو صحابیوں کا نام آئے یعنی ایک صحابی اور ان کے والد جیسے عبداللہ ابن عمر بیٹا بھی صحابی اور والد بھی صحابی تو رضی اللہ عنہما کہا جاتا ہے اگر ایک صحابیہ کا نام آئے رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے اور اگر کئی صحابہ کا ذکر آئے رضی اللہ کہا جاتا ہے اس کو بھی یاد رکھیں ان عبد الرحمن عبد مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ہم سے حدیث بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ المسدوق ہیں ہیں سچے ہیں المصدوق ہیں اللہ نے آپ کو سچا کہا ہے بلکہ اس پورے سماج نے آپ کی تصدیق کی تھی جس میں آپ تھے آپ جب سبا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے آپ نے کہا کہ میں اگر تم سے کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے جو حملے کے لیے تیار ہیں تم کیا کہو گے تو انہوں نے کہا تھا نا جب ربنا علی کا ہمیں آپ سے سچ ہی کا تجربہ ہے آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں آپ کا لفر افاظ لیکن اس سے بڑھ کر تصدیق کس نے کیا ہے؟ اس کی ہے اللہ رب العالمی تفصیل یہ بھی ہے کہ اس مراد اللہ مراد میں صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق ردی اللہ لیکن یہ تفصیل تنقید ہے تحدیلی نہیں اس میں حد نہیں ہے تحدید نہیں ہے، بلکہ بطور مثال ہے فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان اس میں اصل ہے کے قول کی جس میں وہ کہتے ہیں حد تو صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے حدیث بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اساد الامین المصدوق ہیں کیا بیان کیا کہا ان کو یوج میں مخلقو فی بک یوم فتر تم میں سیاح شخص اپنی ماں کے پیٹ میں یوج میں مخلق او اس کی تخلیق ہوتی ہے اس کی سارے معاملات کو جمع کیا جاتا ہے اس کی تخلیق کے تمام امور جمع ہوتے ہیں پیٹ میں رحم میں ماں رہ کتنے دنوں تک چالیس دن تک وہ رہتا ہے نطفے کی شکل میں نطفہ اس کو, کو چالیس دن تک اتنے ہی دور اتنے ہی دن وہ اعلی کی صورت میں رہتا ہے جمع ہوا خون سمس پھر اتنی ہی مدت وہ مدغا کی صورت میں رہتا ہے جیسے ایک بوٹی کی شکل میں ہوتا ہے گوش تھوڑا سا آ جاتا ہے تم میو سلو الا پھر اس کے بعد ایک پریشہ بھیجا جاتا ہے فیم و یوت ماروب اربا وہ پریشہ اس بنے ہوئے جسم میں بچے کے ماں کے رحم میں روح پھونکتا ہے اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح اس میں ڈالی جاتی ہے اور اس فرشتے کو حکم ہوتا ہے چار چیزوں کے لکھنے کا چار چیزیں کیا ہیں بیکت بھی رشتے ہی وہ اجلی او سعید اس کا رزق لکھنے کا حکم ہوتا ہے اس کا رزق اس کی عمر اس کا عمل اور وہ شقی ہے یا صحیح جنتی ہے یا جہانتی چار چیزیں رزق رسک فرستے ہی اس کی عمر اجل اس کا عمل کیا کرے گا دنیا میں اور چار اس کا انجام اس کا رزق اس کی عمر اس کی زندگی کی بقا رزق اس کی زندگی کی انتہا اس کی عمر اس کی موت کباعدی پھر اس کی زندگی اور پیدائش سے لے کر موت تک کا عمل اور اس عمل کا انجام یہ چار چیزیں لکھنے کا حکم ہوتا ہے فو اللہ <غَيْرُم> کہا کہ اس ذات اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں قسم کھا کے کہا قسم کسی بات کے حق بتانے کے لیے کن کے لیے یقین دلانے کے لیے کھائی جاتی ہے ایک یقینی بات آدمی بول رہا ہے اللہ کی قسم جس وقت کوئی معبود برحق نہیں اندیام و جنت حتون اللہ تم اسے ایک آدمی عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے فیص بے کتاب پھر اس پر اللہ کا لکھا غالب آ جاتا ہے بِعَمَلِ النَّارِ <دُخُلُهَا> پھر وہ جہنمیوں والے اعمال کرنے لگتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے ایک آدمی کرتا رہتا ہے نیک نیکام کرتا رہتا ہے یہاں تک اتنے نیک نیکام کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے لیکن پھر اچانک وہ جہنمیوں والے اعمال کرنے لگتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے وہ انہدوں لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ اور تم میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو جہنمیوں والے آمال کرتا ہے حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا بِرَاعَ یہاں ککے اس کی اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے لیکن فَيَسْبِقْ وَالِهِ الْكِتَابِ اس پر اللہ کا لکھا غالب آتا ہے فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ جَنَّتِ اور وہ جنتی اعمال کرنے لگتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث سے کئی لوگ بدگمان ہوتے ہیں لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس حدیث میں دو باتیں ہیں ایک تخلیق اور دوسرے تقدیر قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے ان دونوں چیزوں کو ساتھ میں ذکر کیا ہے جیسے اللہ نے فرمایا سب اسم ربی بیان کر اپنے رب کے نام کی جو سب سے اونچا ہے تو ٹھیک ٹھاک بنایا قدا فہدہ اور جس نے مقدر کیا تو رہنمائی دی جس نے تقدیر بنائی تو رہنمائی دی ادا کی تو یہاں پر تخلیق اور تقدیر دونوں کا ذکر اللہ تعالی نے کیا ہے اور بھی مقامات پر یہ بات ہے عبادت اور ابو القاق اللہ شی الخل مدا تقدیر اور ہدایت کا ذکر وہاں ہے اس حدیث میں تقدیر کا ذکر ہے تقدیر کیا ہے تقدیر کے چار مراتب یا رکان ہیں تقدیر کو ماننا چار چیزوں کو ماننا چاہیے یا علماء نے اس کو چار کو دو دو کی جوڑی بنایا ہے ایک ہے علم و کتابت اگر آپ کہیں تقدیر کیا ہے دو چیزیں ہیں اور ہر دو میں دو ہیں پہلا مرتبہ یا پہلی چیز جو ماننا چاہیے تقدیر پر ایمان میں علم اور کتابت یعنی اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے اور تمام واقعات کو ہونے سے پہلے جانتا ہے اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے یہ علم اور جو اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سب کو لکھ دیا ہے یہ کیا ہے کتابت علم اور کتابت دوسرا مشیت اور تخلیق اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے تو پہلا مرتبہ کیا ہے علم و کتابت جانا لکھا اور دوسرا مرتبہ ہے مشیت اور تخلیق چاہ پیدا کیا یہ آسان طریقہ شروع سے میں نے بھی دو دو کی جوڑی دو میں بتایا ہے اور اس لیے کیونکہ قرآن میں بھی سراسی آیا ہے بہت ساری دلیلیں ہیں دو مقامات ہیں جس پر آسانی کے ساتھ یہ دونوں باتیں جمع ہیں سوریہ الحج کی آت میں برسکتا ہے اللہ پر ماتا ہے سماوا کیول اب کیا تو نہیں جانتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ جانتا ہے ان نظر کی کتاب یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے ان نزا لکھا اللہ یسیب اور یہ سب اللہ پر بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین پہ ہے اور یہ سب کچھ اللہ جو جانتا ہے وہ کس میں ہے نظار کفی کتاب یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے نظار کا اللہ پر اللہ پر آسان ہے اس آئٹ میں دو چیزیں بتائی گئی ایک اللہ جانتا ہے دو یہ سب کچھ جو اللہ جانتا ہے وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ کتاب کون سی ہے لوہے محوث دوسری دلیل اور دوسرا مرتبہ یا دوسرا رکن آل امران آت نمبر سینتالیس فورٹی اللہ فرماتا ہے مریم نے کہا اے اللہ اے میرے رب مجھ کو اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ کہ انا یقلی و ولم سسنی جبکہ مجھے کسی برسہ میں چھوا تک نہیں ہے یقینایا ہے کہ نکاح نہیں ہوا اور تعلق شوہر بیوی کا نہیں ہوا ہے اور یاد کیسے ہوگی آدتن ایسے نہیں ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کے معاملات عموماً اللہ کی سنت عادات جو اللہ نے طریقہ رکھا ہے وہی ہوتا ہے لیکن اللہ نے فرمایا کال کزا لکھ ایسے کضا لکھ کال شاہ ایسی اللہ تعالی جو چاہتا ہے پھیلا کرتا ہے یخلح ماں شاہ الا قبا امرن ف ان یق رح کو فون جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو بس حکم دے دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یخلق ما یا یہ دو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے تو مشیت ثابت ہے تخلیق پر تخلیق تابع ہے مشیت کی اور چاہے کسی چیز کا پیدا ہونا ہو یا کسی واقعے کا ہونا ہو جیسے کہا ادا تبا امن ف ان نما یقور اس میں تمام واقعات آ گئے ہیں مخلوقات بھی اور حوادث یا واقعات بھی اللہ تعالیٰ جب حکم دیتا ہے کہ ہو جاتا تو چیز ہو جاتی ہے تو یہاں پر اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہی وہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے تو مشیت کائنات میں اللہ کی چلتی ہے اور ساری چیزیں اللہ کے حکم سے وجود میں آتی ہیں یہ چار مرتبے تقدیر کے ہیں علم کتابت مشیت مشیت چاہنا اور چوتھے تخلیق تو یہ چار چیزیں ماننا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے اللہ جو چاہتا ہے وہی وہ ہوتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے سب کا خالق اللہ ہے ان چیز چار چیزوں کو ماننا یہ تخلیق پر بھی نام ہے تو اس حدیث میں ایک تو بندے کی تخلیق کو بیان کیا گیا اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے ایک جگہ اللہ نے فرمایا سوریہ القمر میں انا کل شعی ان خلق نا بے قدر یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ تقدیل اور تخلیق دونوں کو جمع کیا ہے حدیث میں بھی وہی ہے خلق بندے کی بتائی گئی تخلیق اور پھر تقدی یہاں بھی کہا انا کل اشئی ان خلق نا القمر میں اللہ نے آتم و چاس میں بات کی ہے ہر چیز کو ہم نے تقدیل سے پیدا کیا ہے یعنی تقدیر ہر چیز تقدیر میں شامل ہے ہر چیز تقدیر کے ماتحت ہے ایسی کوئی چیز نہیں کہ اللہ کو نہیں معلوم ہو گئی ایسی کوئی چیز نہیں کہ اللہ رب العالمین نے جس کو لکھا نہ ہو ایسی کوئی چیز نہیں جو اللہ کی مشیت کے خلاف ہو اللہ چاہتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے نہیں اللہ تعالی ہونے دیتا ہے چاہے کوئی بری چیز ہو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہونے نہ دے وہ نہیں ہو اگر اللہ نہ ہونے دے پھر عام علیہ السلام کو نہیں پا سکا نہیں ہونے دے نہیں ہوگا اور ہونے دے ہوگا تو اللہ کی مشیر کائنات میں چلتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اللہ کے ساتھ کوئی خالق نہیں ہے تمام چیزیں اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہیں۔ تو و اللہ حکم وما سا اللہ نے کہا اللہ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے اعمار کو پیدا کیا کیونکہ بندہ اپنے اعمال کا خود خالق نہیں ہے وہ عامل ہے خالق نہیں ہے اس کو جو قدرت ملی ہے اللہ کے دینے سے ملی اس کو جو صلاحیت ملی عمل کی وہ اللہ کے دینے سے ملی تو خالق اللہ ہے لیکن بندہ اپنی مرضی سے اپنی مشیت سے عمل کرتا ہے اس لیے اس کا ذمہ دار ہے لہذا خالق سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. اللہ کے سوا کائناک کا کوئی خالق نہیں ہے تمام چیزیں جو بھی ہیں اپنے وجود میں اللہ کی تخلیق کی محتاج یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہے اللہ کے حکم کی محتاج تو یہ تقدیر کا عقیدہ ہے یہاں ایک اشکال یہ آتا ہے کہ ایک انسان زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر اللہ کا لکھا اس پر غالب آتا ہے اور جہنم چلا جاتا ہے تو اللہ کا لکھا غالب آتا ہے کہ کیا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالی زبردستی اس کو پھیر کے پھی جہنوی بناتا ہے اچھا آدمی ہے لیکن اللہ زبردستی اس کو جہنمی بناتا ہے اللہ ایسا نہیں کرتا ہے جب تک کہ بندہ ایسا کوئی عمل نہ کرے جو جہنم کا سبب بنے اللہ زبردستی کسی اچھے انسان کو جہنم کی طرف نہیں پھیلتا ہے یہ ہمیشہ بندے کا کوئی عمل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے اب دیکھیے جو کوئی رسول کی مخالفت کرے جات کے واضح جانے کے بعد اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راہ چلے جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے پہلے وہ خود مڑا پھر اللہ نے اس کو موڑ دیا گمرائی کا راستہ اس نے چنا اللہ نے اس کے لیے اس میں آسانی دے دی اس کا اپنا قصب پہلے ہے اس کی سزا اس کو وہاں پھیر دینا ہے جسے جس اللہ نے فرمایا جب انہوں نے ٹیڑا راستہ اپنایا اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا دلوں کو ٹیڑا بعد میں کیا پہلے کیا ہوا انہوں نے خود ٹیڑھے پل کو اپنایا بل تب امبا علیہ گا بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کیوں یوں ہی بیکوریم ان کے کفر کی وجہ سے تو ان کا کفر تھا جس کے ان کا انکار تھا جس کے نتیجے میں دلوں پر مہر لگ گئی کہ جب آدمی حق کو سامنے دیکھتا ہے سمجھتا ہے پھر بھی نہیں مانتا ہے تو اللہ العالمین دلوں پر مہر لگا دیتا ہے یوں ہی کسی کے دل پر مہر لگانا قرآن نے آپ کو نہیں دیکھا انسان کی کسی غلط عمل کی وجہ سے اس کے دل پر اللہ نے قرآن, کیا فرما؟ قرآن نے کیا فرمایا قرآن سب سے بڑی کتاب زبردست کتاب ہے لیکن اس میں اگر آدمی غور کر ساری چیزیں اس سے سامنے آ اللہ قروبی ماکال ویکسی وہ نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زن لگ گیا ان کی کمائی کے نتیجے میں زن کیوں لگا انہوں نے جو کمائی کی تھی برے امال کمائے ان برے امال کا اثر ان کے دل پر پڑا تو دل بگڑے کیوں امال بگڑے تو ایک انسان جب کوئی برا عمل کرتا ہے اس کا اثر اس کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے اس کے دل پر مور لگا دیتا ہے اس کو ٹیڑے راستے پر ڈال دیتا ہے اور اس کے لیے گمراہی خوش دکھائی دیتی ہے تو یہ اللہ کا قانون ہے یہاں یہ مطلب نہیں کہ ایک انسان سیدھا سادہ نیک انسان ہے بھلا انسان ہے اور وہ او انسان سیدھا سیدھا جا رہا ہے پھر اللہ اچانک اس کو گمراہی کی طرف ڈال دے اللہ ایسا نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ کا معاملہ اس کی برعکس ہے ایک انسان گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی توفیق دے دیتا ہے اور ہدایت کی طرف لے آتا اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا اللہ اے نبی، آپ جس کو چاہو ہدایت دے دو ایسا نہیں اللہ جس کو چاہتا, اللہ جس کو چاہتا دیدتا ہے اللہ جس کو چاہتا دیدتا ہے ہدایت دیتا ہے ایک انسان مخالف اسلام کا اسلام کی غلطیاں تلاش کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے اور اچانک اس کے اپنے دل میں پاتا ہے کہ اس کا دل اس کی طرف مائل ہو رہا ہے کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے نائن الیون کے بعد اسلام کو پڑھا قرآن کو پڑھا یہ دیکھنے کے لیے کہ کی کیا مصیبت ہے لیکن اسی کتاب کے پڑھنے سے ان کو ہدایت ملی دل چاہتا تھا اسلام کے دشمن تھے اسلام سے نفرت تھی لیکن صرف نالج کے لیے پڑھا اللہ نے ہدایت دی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہداز دیتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ کو ہدایت دی اخریمہ رضی اللہ کو ہدایت دی خالد بن ویم کو ہدایت دی جنہوں نے اتنی جنگ اسلام کے خلاف دی. اللہ جس کو چاہتا ہے دیا دیتا کیوں اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے لیکن اللہ تعالی ظالم نہیں ایک اچھے انسان کو بلا وجہ گمراہ دے اللہ نہیں کرتا ہے ایسا اور آپ کو قرآن کہیں نہیں ملے گا اس طرح سے بلکہ اللہ تعالیٰ کو ایسا کرنا ہوتا تو رسولوں کے بھیجنے کی کیا ضرورت کتابیں دینے کی کیا ضرورت بندہ ایسا کوئی عمل کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو جاتا وہ ایسا کوئی عمل کرتا ہے جسے آپ دیکھی مناقطین کے بارے میں کیا کہا فی قلو مرض فزادہم اللہ مرض بن پہلے سے مرض تھا اللہ نے زیادہ کیا اللہ نے مرض نہیں ڈالا سوچی اس پہ گور کی فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی فزادہم اللہ مرض تو اللہ تعالیٰ نے کو بیماری میں اور بڑھا دیا ابن عباس کہتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری تھی شک کی شک سے شک شخص پیدا ہوتا ہے شک بڑھتا چلا جاتا ہے کہ ایک انسان اس کو خود ترک کر کے یقین کرے شک سے شک شک سے شک بڑھتے جاتا پیدا ہوتا ہے لہذا آپ جناب قرآن میں دیکھیں گے گمراہی کا تعلق اور دلوں پر موہر لگنے کا تعلق بندے کے اپنے قصب سے آپ کو دکھائی دے گا اس سے جڑا دکھائی دے گا تو یہاں کیا مطلب ہے ایک آدمی زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے لیکن آخر وقت میں وہ کچھ ایسا کر دیتا ہے شیتان کے دھوکے میں آ جاتا ہے اور شیطان اس سے ایسا کوئی کام کرا دیتا ہے کہ جس وہ کف میں واقع ہو جاتا ہے یا معاشیت میں ایسا بڑا گنا کر دیتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مجرم قرار پاتا ہے اور جہان میں چلا جاتا ہے اور ایک آدمی گمراہی میں پڑا رہتا ہے لیکن پھر اللہ رب العالمی کی طرف آخر وقت میں رجوع کرتا ہے ابو طالب کے پاس کب گئے تھے اللہ کے دعوت دی دعوت دی نہیں لیکن آخری وقت میں بھی گئے کہا چچا اللہ الہ الا اللہ کا اقرار کر لو میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے سفارش کروں گا حجت کروں گا اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا معلومات کہ زندگی بھر بھی شرکت کو پر ہو آخری وقت میں انسان ایمان قبول کر لیتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے زندگی بھر ایمان والا ہے انٹرنیٹ پہ کسی کا بیان سنا اور کفر میں چلا گیا حدیثوں کے انکار کی طرف چلا گیا کوئی مصیبت آئی زندگی بھر نمازی تھا اللہ کی شان میں گستاف کر دی مر گیا اللہ کا انکار کیا اللہ میں اتنا دیدار ہو کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسی تکلیف نہ اس بلا اللہ تعالی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور میں نہیں مانتا اور مر گیا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں لہذا اس حدیث میں ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے اس حدیث میں ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے کہ ایک انسان زندگی بھر اگر نیک رہے آخر وقت میں اگر گناہ کرے جو نیکیوں کو برباد کرنے والا ہو تو آدمی جاننا میں اسی لیے ایک حدیث میں ایک روایتی بخاری کے الفاظ ہیں آخری حدیث کا ٹکڑا ہے وہ ان نمل امان خواتین امال کا مدار خاتمے پر ہے زندگی بھر اچھا آخری وقت میں بھٹک گیا آخری وقت میں بھٹک گیا زندگی بھر کا اچھا ہونا آخری وقت کے کبر کو صحیح نہیں بنا سکتا ہے اور ایک آدمی زندگی بھر گمرا رہا آخری وقت میں ایمان لیا ہے اس کے کبر کی وجہ سے زندگی بھر کی پکڑ نہیں ہوگی آخری وقت کا ایمان مقبول ہے سارے گناہ خاتمہ حاصل ہے اس میں اس بات کی تاخیر اور ترقین ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ سے مطمئن نہ ہوں نہیں میں تو ٹھیک ہوں سب پڑھ لیا یقین بھی کر لیا اور اب میں گمراہ کی طرف نہیں جاؤں گا نہیں وہ نہیں سکتا آدمی گمراہ ہو سکتا ہے ایسا کوئی کام اس سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے اپنی رحمت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمایا ایسا کچھ کر جائے کہ وہ ایک سدے کا انکار کر دیا نے ایک سدے کا انکار کر دیا ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف سے دھکار آ گیا ایک غلطی ایسی کر جایا ہمیں جو زندگی بھر کی ساری بھلائیوں کو ختم کرتے ہیں اس سے ڈرنا چاہیے دوسرے دوسروں پر فتوا بھی نہیں لگانا چاہیے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی آدمی بعض اوقات کو نہنگار کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی نہیں آخری وقت میں اللہ توفیق دے سکتا ہے وہ توبہ کر سکتا ہے کسی کی دعوت تک پہنچ سکتی ہے اور وہ توبہ کر کے مر جائے نہ جات پا سکتا ہے تو اپنے بارے میں بے فکر نہیں ہونا دوسرے کے بارے میں مایوس نہیں ہونا اپنے بارے میں بے فکر نہیں ہونا نہیں میں تو پکا ہوں مجھ کو کچھ میرا ایمان پہاڑ کی طرح ہے بول نہیں سکتے کچھ ڈرنا چاہیے اپنے بارے میں مطمئن نہ ہو اور دوسروں کے بارے میں مایوس نہ ہو اس لیے آپ آب دیکھیں ابو طالب کے پاس آخری وقت میں گئے مایوس نہیں اب بھی بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آخری وقت میں مارتے تو یہ چیز جو ہے اس بات میں اس حدیث میں ہم کو ملتی ہے اس حدیث میں یہ جملہ ہے کہ تقدیر کا اللہ کا لکھا ہوا غالب آتا ہے اس سے مراد کیا ہے اور اس بارے میں ایک حدیث اور زیادہ بات واضح کرتی ہے مثلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک آدمی جنت والے اعمال کرتا رہتا ہے جو لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ جنت والے اعمال کر رہا ہے لوگوں کے مشاہدے کے اعتبار سے وہ جنت اعمال کر رہا ہے اگر لوگوں سے پوچھا جائے کہ کیسا ہے آدمی جنت آدمی بالکل فرشتہ لوگوں کا مشاہدہ ہے لیکن لوگ یاد رکھیں لوگ اس کے حال کو جانتے ہیں مال کو نہیں وہ آج کو جان رہے ہیں کل کو نہیں اس لیے آپ نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا نیک تھے سب کچھ اچھا تھا ذرا سے حالات زندگی میں آئے ایسے بگڑے کہ ان سے خیر کی امید مشکل ہو گئی تو پی ما ابد الیناس لوگوں کی کے مشاہدے کے اعتبار سے تو لوگ سمجھتے جناب آدمی ہے اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جہنم مال عمال کرنے لگتا ہے اور اللہ کے علم میں ہوتا ہے اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہونے والا ہے لوگوں سے اس کے بارے میں انٹرویو لیا جائے تو لوگ کہیں گے نہیں بالکل وہ تو پکا آدمی وہ جنت نہیں جائے گا اتنا اچھا آدمی کیسے گمراہ ہو سکتا ہے بالکل صحیح ہم بگڑ سکتے یہ بھی نہیں بگڑے گا اتنا یقین کے ساتھ اس کے بارے میں بولیں اللہ کو معلوم ہے آگے کیا ہونے والا ہے اللہ کا علم اور اللہ کا لکھا ہوا پہلے لکھا جا چکا ہے کیونکہ اللہ کو معلوم ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے لوگوں کا ایکسپیرئنس غلط ہو سکتا ہے لوگوں کی پرڈکشن غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا علم غلط نہیں تو سبقت کیا لے جائے گا غالب کیا آئے گا صحیح کیا ثابت ہوگا فائنل بات کس کی ہوگی اللہ کی لوگوں کی نہیں لوگوں کا مشاہدہ غلط ہو جائے گا اللہ کا لکھا ہوا کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے ہونے سے پہلے لکھا گیا ہے لیکن وہ کبھی غلط ثابت ہوگا نہیں یہی بات دوسرے معاملے میں وہ جڑا وہ آدمی عمل کرتا رہتا ہے جہنم والے امان لوگوں کے مشاہدے کے اعتبار سے لیکن اللہ کے ہاں کو جنت ہوتا ہے کیوں اس لیے آخری وقت میں اس کو توفیق ملنے والی ہے آخری وقت میں توبہ کرنے والا ہے کتنے لوگ ہے آپ نے دیکھا ہوگا گنہ گار کے آخری وقت میں اللہ سے کہا اے اللہ بہت گناہ اے اللہ معاف کر دے اللہ الہ الا اللہ محمد مر گیا نہیں گئے کو چاہے عطا کرے تو یہ خوف اور امید دونوں کی حدیث اور تقدیر کا آباد آب اس میں ہے تقدیر کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے اسی لیے آدمی کو آدمی کو اپنے اوپر اہتمام نہیں کرنا چاہیے اور نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے اس بارے میں صاحبہ کی اور سلق کے کچھ اقوال کو دیکھ کر یا بعض باغ ہم پت کہتے تھے جب سب لکھا ہوا تو عمل کیوں کریں جب سب لکھا ہوا ہے پہلے سے اللہ کو معلوم ہے تو پھر ہم عمل کیوں کریں اللہ کو معلوم ہے اللہ نے لکھا ہے جو یہ کرے گا یہ عمل کا مکلف ہے عمل کرے مثال کے طور پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کہتے تھے انہو کانا رکھیں اس کو. یوں کہا کر بندہ ایسا ہونا چاہیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ دعا کرتے تھے اللہ سے کیسے اللہم فی فی اے اللہ اگر مجھ کو پسا میں سعید جنت میں جانے والے کامیاب لوگوں میں لکھا ہے اس میں پکا کرتے ہیں. اسی میں باقی رکھ فَإِنَّكَ تَمْحُمَا <وَتُسْبِج> اس لیے باقی رکھتا ہے أُمْ اور تیرے پاس امر کتاب ہے امر کتاب جس میں سب لکھا ہوا ہے تو نے اگر مجھ کو نیک لوگوں میں لکھا ہے جنتی میں لکھا ہے اللہ باقی رکھ اس میں سے نکال لو تجھ کو اس کو امام ابن جری رقبری نے اس کو اپنی تفصیل میں باعث کیا ہے ابو سے کیا کہتے ہیں کلیما <الْكَلِمَان> اللہ اپنی دعا میں اکثر کلمات کہتے تھے اللہ ان کو اشتیاب اے اللہ اگر تون نے ہم کو شقیوں میں لکھا ہے شقی لکھ دیا ہے جہنمی لکھا ہے اے اللہ مٹا دے اس کو اور ہم کو صحیح بھی ہمارا ہمارا نام سوا میں جنتیوں میں لکھتے ہیں ان کن تا اور اللہ اگر سہیل لکھا ہے جنتی لکھا ہے اللہ اسی میں باقی رکھ اس کو مٹام وہاں سے ہم کو ہٹام قطم اما تشا و تسبت و اینڈ کا امر کتاب اللہ تو چاہتا ہے مٹاتا ہے جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے سبق رکھتا ہے باقی رکھتا ہے اس لیے کہ تیرے پاس امول کتاب ہے اس کو بھی امام جم جری نے جریل خبری اپنی تفصیل میں وواد کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ تقدیر پر اعتماد کر کے عمل اور امید نہ چھوے بلکہ وہ کیا کریں اے اللہ کا تم نے شکری بھی لکھا ہے تو اس کو صحیح کر لیں وہ اللہ کا بندہ بنا رہے ہیں اللہ سے امید باقی رکھے اللہ سے مانگتا رہے اللہ جو, جو چاہتے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے تو یہ اس حدیث کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے دیکھی اور بھی باتیں اہل علم سے آپ معلوم کر سکتے ہیں حدیث نمبر پانچ عمل کی قبولیت کا قاعدہ اور بجاج کی برائی عمل کی قبولیت یہ اصل ہے بجاج کے باب میں یہ حدیث اصل ہے بجاج کے باب میں ان امین ام آط ام اللہ عشتا عربی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أم المؤمنين مسلمان كما نبي صلى الله عليه وسلم كثمان بيبيان أمهات المؤمنين ان کی کنیت ہے ام آب یہ عبداللہ بیٹا اولاد نہیں تھی ان کی کوئی اولاد نہیں تھینک آپ دیکھیے یعنی کو کوئی اولاد نہیں ابراہیم کی بی سال و سال اولاد علی زکری علیہ السلام کی بیوی سال و سال اولاد علی تو بعض اوقات انیک لوگوں کو بھی اللہ تعالی اولاد سے محروم رکھتا ہے ہمارے یہاں جس عورت کا اولاد نہ ہو اس کے بارے میں لوگ باتیں بنانا شروع کرتے اس کو برا سمجھتے ہیں اتنی نیک عورتیں ہیں لیکن دیکھیں ان کو بھی اولاد نہیں تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اولاد دے اور جس کو چاہے اولاد نہ دے دے کے بھی امتحان ہے کتنی جانکاتے بچے پہلے تو مانتا ملنے کے بعد اے اللہ ان بچوں کا کیا کر بہت ستا بہت پریشان کرتے ہیں چھوٹے بچے ہیڈیک دیتے ہیں اور بڑے بچے ہارٹ اٹیک دیتے ہیں تو اولاد ملنا بھی آزمائش اور نہ ملنا بھی صبر کی آسمائش دونوں جگہ صبر ہے کہیں بھی صبر سے چھٹکارا نہیں ہے آج رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا امری جس نے ہمارے اس امر ہمارے اس دل میں کوئی ایسی نئی چیز نکالی مہالئی س منہ جو اس میں سے نہیں نکلتی ہے فَهُوَ رَضًا، تو رضًا ہے فہورتور میں مہ لئی سفی جو اس میں موجود نہیں ہے تو رد فی منہ دونوں طرح سے حدیث آئی ہے <coughs> بخاری اور مسلم میں رواج موجود ہے مسلم کی رواج کے الفاظ ہے بنا عَمِلْ ملام علمی امرنا فہورت جو کوئی ایسا عمل کرے جسے ہم نے کرنے کے لیے نہیں کہا تھا وہ رد ہے دونوں حدیثیں اصل ہیں بداٹ کے بعد میں لیکن دونوں کا یعنی معاملہ الگ الگ ہے بداٹ کے معاملے میں دو لوگ ہیں ایک وہ جو بدات کھڑے اور اس پر عمل کرے دوسرا وہ جس نے بدات نہیں کھڑی اس سے پہلے کسی نے گھڑی ہے اور اس کی پیروی میں اس پر عمل کرتا ہے ان دونوں کا عمل مضبوط ہے جاتی کا بھی وداسی کے پیچھے چلنے والے کا پہلی حدیث میں گھڑنے والے کا ذکر ہے جو ہمارے اس امر میں امر سے مراد دین ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نہیں نکالے جو پہلے نہیں تھا حدیث جدید حدیث کے معنی آپ زبان میں جدید کے ہوتے ہیں نیا جو ہمارے ذیل میں کچھ نئی چیز نکالے جو اس میں سے نہیں ہے من ہوم علماء نے کہا جو اس میں سے مسمت نہیں ہوتی ہے فی ہی جو اس میں موجود نہیں تھی. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ بیائی دلیل کے طور پر موجود تھی اس کے لیے نس موجود ہے اس کے لیے صاف شریر روایت اور دلیل موجود ہے ایسی دلیل نہیں تھی اس کے لیے اور نیا ہی کچھ نکال دیا اس میں کوئی نئی نماز نکال دی نئے روزہ نکال دیا تو یہ رد ہو جائے گا لیکن علماء کا اشتہاد جو قرآن و سنت میں سے ہوتا ہے بشاد فلاح و جران کے ایک مسئلہ جب اشتہار کرتا ہے تو وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر اشتہاد کرتا ہے وہ چیز بے آئینی موجود پہلے نہیں تھی لیکن وہ چھپی ہوئی تھی قرآن و سنت ہی میں چھپی ہوئی تھی اس نے بعد کے دور میں اس میں سے استعمال کر کے بتایا کہ دیکھیں ایسا ہے جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اس کا ہاتھ خراب ہو گیا یا جسم کا کوئی حصہ سڑ گیا اب کیا اس کو کاٹا جائے گا یا نہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہے المسلم من المسلمون السلم منسل مل مسلم ابھی کہ ڈاکٹر صاحب کہے میں تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا کیونکہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان وہ ہے جو جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے تو میں اس کا ہاتھ کاٹوں تو میرے ہاتھ سے ہاتھ کاٹنا دلیل کیا دلیل ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے تو چور کا کاٹا جاتا ہے سے ہاتھ اگر اس میں بیماری ہے اس کو کاٹنے کی دریف ہے تو اب بظاہر آپ کو شریح روایت کو ایسے نہیں ملیں لیکن آپ دیکھیں کے نے اس سے بات کیا ہے مجمل روایت سے نسیحا کیا دوسری روایتیں لیکن آپ دیکھیں خضر کے واقعے میں اس کی دریف موجود ہے کہ کل کی حفاظت کے لیے جز کو خراب کیا جا سکتا ہے کل کی حفاظت کے لیے جز کو خراب کیا جا سکتا ہے مسلم جس کشتی میں سوار ہوئے سوراخ پیدا کر دیا عیب کر دیا ملان نے, نے ہمارے ساتھ بلائی کا سلوک کیا اسی کا نقصان کیا بعد میں فضر نے بتایا کہ اس پار یا دور جا کر ایک بادشاہ ہے جو کیا کرتا ہے کشتیاں ہڑپ کر لیتا ہے چھین لیتا ہے تو کون سی کشیاں جن میں ایپ نہیں میں نے اس میں ایپ پیدا کیا تاکہ وہ سنا لیا تو پوری کشی کو بچانے کے لیے اس کشتی میں کیا کر دیا تھوڑا ایپ پیدا کر دیا تو کل کو بچانے کے لیے جز میں ایپ پیدا کیا جا سکتا ہے اب یہ دور سے استعمال کس نے کیا ہے نے کیا ہے بطور غریب کیا ہوگا تو اب یہ بہت سارے لوگ کو نہیں مانگتا ایسا بھی ہو سکتا ہے اسی اس سے استعمال ہو سکتا ہے میں نے بات اس لیے کیا ہے کہ ایک آدمی کا پورا جسم ہے اگر وہ ہاتھ جو سڑ رہا ہے پاؤں جو سڑ رہا ہے خراب ہو رہا ہے اگر اسی حال پر چھوڑا جائے وہ بیماری پورے بدن میں چلی جائے گی اور آدمی کا پورا بدن خراب ہو جائے گا تو اس کل کو بچانے کے لیے اگر اس کو کاٹا گیا تو بیماری رک جائے گی اور باقی بدن محفوظ ہو جائے گا تو ایسا ایپ جسم میں پیدا کیا جا سکتا کشتی کی طرح ہو گیا تو اس کو پورے بدن کو بچانے کے لیے ایک حصہ کاٹا گیا تو اب یہ کہاں سے نکلا قرآن سنت میں لیکن نہیں تھا تو ما میں یہ نہیں آئے گا یہ منہو ہے اسی سے نکالا گیا ہے اگرچہ سراہتن کی ذریعے موجود نہیں ہے لیکن استنباطن موجود ہے اصل اور پڑا اس کے ساتھ موجود ہے تو یہ بدا نہیں کا جو کوئی بدت نکالے دن میں جیسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی اصل موجود ہے مدارف کا قیام یا اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کی اصل موجود ہے اس سے وہ مستمت کیا گیا ہے لیکن بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہے اس لیے کہ تھانے زمانے نہیں میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو اس سے صحیح اصول و قواعد کی بنیاد پر مستمت کی جا سکیں اس لیے قیامت تک کے لیے سنباد کا دروازہ کھلا ہوا ہے قرآن راہ کمل خاص پشکار یہ ساری چیزیں موجود ہیں مالی سفی میں دلیل موجود نہ کچھ نکالے تو یہ دونوں بھی چیزیں سے بتاتی ہیں کہ مشتحد کا اشتہار بداخ نہیں ہوتا ہے ہاں نااہل کا اشتہار بداق ہو سکتا ہے کیوں اس سے کہ نااہل جب اشتہار کرتا ہے تو وہ اول اولدار نہیں دوسرا اس کے اشتہار کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے تو جس اشتہار کی بنیاد ہو نہیں ہے اور اگر وہ صحیح اصول قوائد کے ہو تو مانا جائے گا مانا جائے گا تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ جو آدمی دین میں نیا کچھ نکالے تو اس کا وہ عمل مردود ہے مردود ہے مقبول نہیں ہے معلوما کہ اگر وہ مقبول نہیں ہے ثواب نہیں ملے گا تو جس چیز پر ثواب نہیں ہے وہ دین نہیں ہے تو اس کا وہ عمل اللہ کے ہاں دین قرار نہیں پا سکتا ہے دوسری بات یہ کہ میں اشارہ ہے کہ ہمارے اس امر میں تو کہ بدارت کا تعلق دین سے ہوتا ہے دنیا سے نہیں کل تک آپ اونٹ پر سوار تھے آج آپ بائک پر سوار ہو گئے تو کہ بدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اونٹ پر سوار ہوئے ہیں بائک پر نہیں تو یہ بدارت ہو گیا نہیں اس لیے کہ یہ دنیاوی امور میں سے ہے یہ ٹیکنالوجی میں سے ہے اور ٹیکنالوجی کوئی بھی استعمال کی جا سکتی ہے اس لیے کہ وہ دنیا ہے بلا دین سے متعلق ہوتی ہے اور ٹیکنالوجی سے متعلق نہیں اس میں حلال و حرام ہوتا ہے اگر وہ مضر ہے اس میں شر ہے شر غالب ہے تو اس کو, اس کو چھوڑا جائے گا مفید ہے تو اس کو لیا جائے گا حدیث میں کیا ہے احرس ما ہو اس چیز کی حس کر جو تیرے تیر مفید ہو تو دنیا میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز مبیل ہے اس کو لیا جا سکتا ہے یا اسی طرح سے تعبیر النقل کی روایت ہے صاحب نرمادہ ملا کے پیداوار بڑھانے کے لیے اور ترکیب اختیار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ تم نہ کر دو بہتر صحابہ نے چھوڑ دیا پیداوار کر دی بعد میں صحابہ نے تقسی رکھ اللہ کے رسول ایسا کیا تو پیداوار کم ہو گئی آپ نے کہا میں نے تو اپنے گمان سے ایک بات کہی تھی تم میرے گمان ہی سے چمٹ نہ جایا کرو جب میں تمہیں کوئی حکم دوں اس کتاب کے مطابق اس کی فرما بداری کرو اور جب منع کروں تو اس سے رکو اور وہ ان تم آئے امر دنیا سے آپ نے کیا کہا تم اپنے دنیا کے معاملے کو زیادہ جانتے تو اب امر یہاں بھی آیا دنیا کا معاملہ تو دنیا کے معاملے کو تم زیادہ جانتے ہو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے حوالے کیا اب وہ اگر دیکھتے ہیں کہ وہ نفا والا ہے اس لیے کہ کی کیوں چھوڑا تھا نبی کا حکم ہے انہوں نے آپ کے امر ارشاد کو آپ نے اس کو امر وجوب سمجھ لیا آپ نے حکم دیا ہے چھوڑ دو آپ نے منع کیا چھوڑ دو لیکن آپ نے کیا کہا تم اپنی دنیا کے امر کو زیادہ جانتے ہو تو پیداوار اس سے کیا ہو گئی گٹ گئی اور ان کے عمل سے پیداوار کیا ہوتی تھی بڑھتی تھی اللہ کے حکم سے تو طریقہ ان کا نفع بخش تھا تو آپ نے کہا کہ تم اگر وہ فائدہ مند تھا تو تم کرو تو معلوم ہوا کہ انسانی عمل اگر نفع بخش ہے جبکہ نفع شریعت کے خلاف نہ ہو جیسے سود کا نفع نفا کہ جب فائدہ ہو رہا ہے نہیں وہ شریعت کے خلاف ہے ایسا کوئی دنیوی فائدہ جائز نہیں جس کا آخرت میں نقصان تو اگر دنیا کے معاملات میں کوئی فائدہ مند ٹیکنالوجی ہے اس کو آدمی اختیار کر سکتا ہے اس کے لیے قرآن و سنت کی دلیل کی ضرورت نہیں آدمی ڈھونڈ رہا ہے کل سے ڈھونڈ رہا ہوں قرآن میں کئی مل رہا ہی نہیں کہ ایروپلین میں سواری کر سکتے کہ نہیں حالانکہ وہ ہے لیکن سراہن نہیں ہے ایروپلین اور اس طرح کی جتنی سواریاں ہیں ان کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے لیکن سراہن نہیں سوریا محلہ نے کیا کہا ولا ما کبون کشتوں کا سواری ان کا ذکر اللہ نے کیا اور کیا کہا ومس مائر کبون اس کی طرح اور بھی سواریاں ہیں جس سے وہ سوار ہوتے ہیں شیخ شہلبانی نے اس سے اللہ کیا ہے کہ ایروپلین میں نماز پڑھ سکتے ہیں یار <تصف> کہ علماء کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے شہل بانی نے کہا کسی <تصف> نے پوچھا کہ <تصف> ایک آدمی ایروپلین میں نماز پڑھ سکتا ہے بھلی تو ہے نہیں पढ़ी हो एरोप्लेन में नमाज कहां से मिले एरोप्लेन में नमाज पढ़ना विदारे आदमी कश्ती में साहबा ने पूछा नमाज पढ़ने के बारे में कि अगर हम खड़े हो गए पढ़े तो घर खोने का डर होता आपने कहा बैठे बैठे पढ़ो और कुरान अल्ला ने कहा कि इसी के मिसल उनके लिए और भी सवार यहां है तो कश्ती के मिसल क्या है कहा देखो कश्ती के नीचे पानी पानी के नीचे जमीन تو زمین اور کشتی کے درمیان پانی ہے تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں ہوائی جہاز ہوائی جہاز ہوا اور زمین تو زمین اور ہوائی جہاز کے درمیان ہوا ہے تو یہ اسی کے مسل ہے اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں پانی آ اور یہاں ہوا تو وہاں پڑھ سکتے ہیں وہ اس کی مسل ہے کہ کشتی بھی جو ہے وہ یعنی جو جاتی ہے تو اسی کے مسل ہوائی جہاز بھی جاتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ فلک میں جو اجرام ہیں اب ہم دوسری طرف چلے جائیں گے گھومتے ہیں جو گردش کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا ہے کل فی کی یسبحون اکیل کس کو کہتے ہیں تیرنا تو جیسے کشتی جاتی ہے آدمی تیرتا پانی میں ہوا میں جو چل رہے ہیں وہ بھی تیرنا ہے دونوں میں مشاد تو یہ چھپا ہوا ہے ہر آدمی کو نہیں مال ہوگا لیکن اہل علم کی طرف اگر آدمی رجوع کرے وہ بتاتے دیکھو ایسا ہے تو کچھ چیزیں کھلی مال سمین ہوں تو یہ مال سمین ہو نہیں یہ اسی میں سے قرآن سنت میں سے مستمبل ہے ایسی کئی زمینیں آپ کو ملیں گی اور کئی احکام قرآن سنت میں برکت ہے قیامت تک کے مسائل کا حل اس سے موجود ہے لیکن ہر آدمی دیکھ پاتا ہے نا, کسی کو آنکھ سے دکھتا ہے کسی کو چشمے سے دکھتا ہے کسی کو چشمے سے بھی نہیں دکھتا تو اس طرح سے ہر چیز ہر ایک کو سمجھ میں دکھائی نہیں آتی سمجھانے سے سمجھ میں آتا ہے تو اس حدیث میں یہ اصل ہے بدعات کے رد میں بدات حرام ہے اور بدات ممنوع ہے کیوں اس سے کہ بدات والا عمل مقبول نہیں ہے اور دنیا میں بدات نہیں ہوتی ہے بدات کاؤں کی ہے دن میں اس سے ٹیکنالوجی جو چاہے آدمی استعمال کرے بشرط ہے کہ وہ ٹیکنالوجی حرام نہ ہو اور مزر نہ ہو ٹیکنالوجی مضر نہ ہو لوگوں کو نقصان پہنچانے والی نہ ہو تو اس حدیث سے ہم کو معلوم بداعت کے بارے میں علماء نے کچھ قواعد بھی بتائے ان کو پہچان لی اور سات باتیں اس ذمن میں ذکر کی ہیں جو ایک فائدہ ہے شیخ و سمی نے بھی اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے بداعت کن چیزوں میں ہوتی ہے سات چیزیں زمان و مکان عدد و جز ترتيب وكيفيه اور فضيله وسبب یہ اپ لگ رہا ہے کہ ناصب دونوں ایک ہی ہیں زمان ومکان عدد و جنس ترتیب وكيفيه اور فضيله وسبب زمان مکان کیا اپنی طرف سے کسی چیز کے لیے عمل کے لیے ایک وقت مقرر کرنا جس کا شریر نے وقت مقرر نہیں کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے بگا ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ایک انسان عبادت کے لیے خاص کرے لئے لتن میں اراج ہو یہ آٹھویں مثالوں میں بھی آ سکتا ہے لیکن یہ بھی ایک مثال کہ عبادت کے لیے معراج کی رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنت میں یہ طے ہوا ہے کہ اس رات کی بات کرنا چیز خاص نہیں لیکن اپنی طرف سے اس رات کو اس نے طے کیا تو اپنی طرف سے کوئی وقت طے کرنا کسی عمل کے لیے تو یہ بھی کیا ہے یہ بھی ہوتا ہے یہ فقیرت میں بھی آ سکتا ہے نمبر دو مکان اپنی طرف سے کسی عمل کے لیے ایسی جگہ کو متعین کرنا جس کو شریف نے طے نہیں کیا ہے قرآن سندر سے اس کے لیے جگہ طے نہیں مثلاً طباب طواف کس کا کیا جاتا ہے بیت اللہ کعبہ لیکن قبر کا طباب کرے تو قبر کا طواب دین میں ہے نہیں تو قبر کا طواب کرنا کیا ہے بجاج ہے وہ کمر تک بھی جا سکتا ہے شرک تک بھی جا سکتا ہے تو قبر کا طواب کرنا اسلام میں نہیں ہے اپنی طرف سے اس وہ جگہ طے کی طواف کے لیے حالانکہ جگہ کہاں ہے ہر نمبر تین عدد اپنی طرف سے کوئی عادت طے کرنا جس کا آدت شریف نے طے نہ کیا آپ ایک ہزار مصیبت سے نجات کے لیے ایک ہزار مرتبہ آیتِ پڑھیں. لا الہ الا انت انی سے من الظالمین اور یہ بہت گرم ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اول و آخر گیارہ گیارہ دروپ پڑھیں تو دروپ سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے ایسے بولتے ہیں لوگ معلوم ہے آپ کو بولے کہ نہیں ہم کو تو بولیں گے کہ آیت کیا ہے آیت और بہت جلالی ہے اور درود جمالی ہے تو درود آگے پیچھے کتنے ہونا چاہیے ایک دم گیارہ احدائش اور اخبل और بھی کہا چلا ہے گیارہ ہونا چاہیے پہلے اور میں اور درمیان میں ایک ہزار مرتبہ ہے دس ہزار مرتبہ ہے مرتبہ <تصفح> اس سے آپ کی مراد پوری ہو تو یہ لدارت ہے اپنی طرف سے عادت طے کر سکتے ہیں کوئی نہیں یا پندرہ شابان کو اتنی مرتبہ کل ہر رکعت میں پڑھیں لدارت ہے اس لیے کہ کوئی دلیل اس نہیں چھ رکعت پڑھیں دو رکعت جان مال میں برکت کی دو ہاں مصیبت سے نجات کی اور دو گنا چیز کے لیے تو اس طرح سے عادت اپنی طرف سے طے کرنا بلا دلیل یہ کیا ہے بداخ عادت ہے اسی طرح سے جنس شریعت میں دن میں جو چیز طے ہوئی ہے اس کو بدل کے دوسری چیز اس है طرف तरफ से اپنی طرف سے کوئی دوسری چیز طے کرنا جیسے بہت سارے لوگ جب رمی کرتے ہیں تو جوتے چپل بھی پھینکتے ہیں یہ کیا, کیا ہے یہ بداشت ہے کہ جہارت بھی اور بداشت جہازی سے پیدا ہوتی ہے تو ایک آدمی کنکریاں پھینکنے کی بجائے رمی میں کیا کریں جوتے چپل پھینکیں اور شیطان پر کر لا کرتا ہے اور بہت کچھ ایسی باتیں بولتا ہے جو مناسب نہیں ہے ہیں بھی دیتے لوگ چاہیں لوگ اب پیسہ ہے اور آ گیا ہے عمرے کے لیے اور حج کے لیے اور جو چاہے وہ کرتا ہے پورا غصہ شیطان پہ نکالتا ہے وہاں پہ گھر جا کے پورا پرمبرداری کرتا ہے گھر جا کے وہ غصے کی جگہ ہے پورا غصہ جتنا بھی ہے نکالو بیوی کا غصہ بچوں کا غصہ باس کا غصہ سارا غصہ وہاں نکالتا پوری لانت کا ہاتھ ادا کرتا شیتان کا ایسا کہ اس سے بڑا دشمن دنیا میں کوئی نہیں کہتا گھر جاتا ہے جیسے ایک دم جگری دو کیا جو شیتان بولے پورا مانتا ہے یہ کون سی جی جاری ہے تو یہ دے کہ آدمی کرکریوں کی بجائے دوسری چیزیں مارے جنس بدل دیا اس نے جو چیز طے تھی وہ چیز بدل دی اور بہت ساری مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں قربانی یعنی قربانی کے کی اے میں ہرن کروں گا یا میں جانور جو حلال ہے اس کو کروں گا. جو جانور ان علاوہ مرغی کروں گا مرغی آج کل بہت سستی ہوگئی تو زیادہ مرغیاں کھلاؤں گا تو نہیں کر سکتے کیا کیا اس نے جنس بدل دیا جیسے عقیقے میں کیا کیا مرغی کا ہاں بریانی بنا کے کھلا رہا ہے سب کو عقیقے میں کیا ہے انل غلامی شاطان وارتی شا کے لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری اور بکری کوئی مسئلہ نہیں جو برابر کی لیکن مرغی اس کی جگہ کر رہا ہے اگر تو اس کی کوئی دلیل ہے نہیں کیا ہوگا جنس بدل دیا اس نے اسی طرح سے ترتیب بدلنا جس چیز کی دین میں کوئی ترتیب ہے اس کو بدل دینا جیسے اذان اور اذان کے بعد کیا ہے تو علیہ یعنی ازان کے الفاظ جو بھی الفاظ وہ سنیں وہ جواب دیں اور اس کے بعد میں کیا کرے سب سے پہلے درود پڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ایک آدمی کیا کرے اذان کے بعد درود کی بجائے کیا کرے ازان سے پہلے ضرور پڑھے رسول اللہ اور وغیرہ وغیرہ بول کے اللّہ صلی اللہ محمد پورا درود مائک, مائک میں پڑے اور اس کے بعد ازان دے تو اذان سے پہلے درود آ گئے جب کہ ترتیب کیا ہے اذان کے بعد ضرور ہونا چاہیے اسی طرح سے کیفیت دین میں کسی امن کے لیے جو کیفیت ہے اس کی بجائے دوسری کیفیت یا آپ تک کیفیت نہیں اپنی طرف سے کیفیت اس کے کی لیے مقرر کرنا کیسے صوفیوں کے اصرال کیسے اصرال وہ کہتے ہیں شغل ہے ذکر کا طریقہ کیسے دائر ہاتھ سے بالٹی مار کے بیٹھی پہلے تو اس کے بعد دائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑو آپ کو نہیں بول رہا ہم آپ کرنا شروع کرتے ہیں. اور بائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑو اور یوں جو دل کے پاس لے جاؤ اور کھینچو لا الہ الا اللہ. اس کو کہتے ہیں کہ یہ شل ہے اس سے کیا آتا ہے دل میں ایمان کا نور آتا ہے گردن خراب ہوتی ہے یہ بداعت ہے ذکر کا یہ طریقہ یہ کیفیت اسلام میں نہیں ہے اس طرح سے جھٹکے مارنا اپنے دل پر اسلام میں ایسا کوئی عمل نہیں ہے تو سوفیا نے اس کو نکالا کہ یہ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے دل میں ایمان کیونکہ اس کا دیکھیے نتیجہ وہ دینی مان رہا ہے کوئی آدمی کو ایکسرسائز کر رہا ہے تو اس کو ہم منع کریں گے کہ یہ بدعت ہے وہ فزیکل ایکسرسائز ہے وہ دین نہیں ہے لیکن یہ ذکر کا طریقہ اپنی طرف سے اس طرح سے جھٹکے والا اس طرح سے کر رہا کہ یہ سارے جھٹکے کیا ہیں یہ بدائت ہے اسلام میں نہیں ہے یہ کہ اسلام میں نہیں ہے اس کو صوفی اشغال کہتے ہیں اسی طرح سے فضیلت اپنی طرف سے کسی عمل کے لیے کسی وقت کے لیے فضیلت مقرر کر کے یا فضیلت کی وجہ سے کوئی عمل کرنا جس میں کوئی عمل مشروع نہ ہو مثلا میلاد منانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی جب آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے بڑا عزم الشان دن ہے تو آج ہم روزہ رکھیں گے تو یہ کیا ہے کہ اس دن روزہ رکھنے کی کوئی دلیل ہے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں روزہ رکھنے کی دلیل نہیں پیدائش کے دن میں روزہ رکھنے کی دلیل ہے اور وہ ہفتہ والا دن ہے نہ کہ سال والا دن تو یہ کیا ہو گیا یہ بدایت ہے کہ کسی دن کی فضیلت کی وجہ سے ایک انسان کیا کرے کوئی نیکی کرے تو یہ بدایت ہے کیونکہ اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت نہیں یا دس محرم کو آشورہ کے دن سبھی قائم کرنا لوگوں کو پانی پلانا کہ یہ دن کیا ہے ماسم کا دن ہے اور حسین رضی اللہ کالن کو اس دن قتل کیا گیا شہید کیا گیا تو لوگوں کو پانی پلانا چاہیے اس نیکی کے لیے اس دن کو چاہے وہ فضیلت والا دن ہو یا وہ ایسا دن ہو جس میں کوئی بڑا واقعہ ہوا اس اس اس واقعے کی وجہ سے سبب سبب لیے کا فضیلت ہوا. سبب. سبب اس کا اپنی طرف سے طے کرنا کہ اس دن حسین رضی اللہ تعالی کو قتل کیا گیا اور سارے لوگ پیاسے تھے لہذا ہم لوگوں کو پانی پلائیں گے اس سبب کی وجہ سے پلانا پانی پانی پلانا برا نہیں ہے لیکن یہ سبب مقرر کرنا یہ دلیل اس کی نہیں ہے تم کبھی بھی پانی پلاؤ اس تاریخ کو سبب سے پلانا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ سب چیزیں کیا ہیں بداعت میں آتی تو زمان و مکان عدد و علم ترتیب و کیفیت اور فضیلت و سبق اس سے وداعت کو آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں ان کی آپ تقسیم کر سکتے ہیں کہ کون سی بداعت کاؤں فٹ ہوتی ہے تو ایک اچھا قاعدہ جس کو یاد رکھا جا سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بدعات کو گمراہی قرار دیا بعض لوگ کہتے ہیں بدعات اچھی بھی ہوتی اور بری بھی اچھی کون سی جس سے دین کو فائدہ ہو بری کون سی جس سے دین کو نقصان ہو بدعات بری ہوتی ہے چاہے اس میں فائدہ ہو بدعات بری ہوتی ہے چاہے اس میں فائدہ ہو فائدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بداعت کے معاملے میں کہ کوئی آدمی کہا کہ دیکھیں ہم اگر عید کے دن اذان دیتے ہیں تو فائدہ ہو لوگوں کو معلوم پڑے گا کہ عید کی نماز کے جیسے روزانہ ازان ہے کیوں ہے اس کا فائدہ ہے اس کی علت ہے کیا ہے لوگوں کو معلوم ہے اذان کا مقصد بھی کیا تھا صاحبہ بیٹھے مشورہ کیا کوئی کاسور پھونکیں گے کوئی اجھنڈا لگائیں گے آگ جلائیں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو اس کی علت یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو تو جیسے پانچ نمازیں لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے جمعہ کی نماز معلوم ہونا چاہیے اسی طرح سے عید کی نماز بھی معلوم ہونا چاہیے کی وجہ سے اگر عید کی بھی اذان اگر ہوتی ہے تو اس سے کیا حکم لگے گا اب کوئی آدمی کہہ سکتا ہے اس میں نقصان ہے اس میں دین کا کیا نقصان ہے نمبر ایک اس میں دین کا کیا نقصان ہے کوئی نہیں بتا دو بعض لوگ کہتے ہیں منع کہاں ہے اگر بلا ہے تو منع کہاں ہے تو عید کی اذان منع کہاں ہے تو ایک آدمی عید کی اذان کیوں نہیں دے سکتا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں عید آئی کئی مرتبہ آئی لیکن انہوں نے صاحبہ نے عید کے دن اذان دی جمعہ کا دن بھی تو عید ہے اس پر قیاض کر سکتے نہیں اس عید کے بارے میں ہفتہ والی عید کے بارے میں تو اذان ہے سال والی عید کے بارے میں اذان نہیں جس چیز کے بارے میں جو دلیل ہے جو طرز عمل ہے اسی کو اپنانا تو یہ کیا ہے اب آدمی کا فائدہ اس میں ہوگا لوگوں کو معلوم ہوگا لوگ بہت سارے لوگوں کی جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں تو اذان اگر ہوگی تو معلوم پڑ جائے گا کہ وقت ہو گیا تو کیا ازان دے ہیں نہیں کیوں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے زمانے میں اذان کا میں کوئی رکاوٹ نہیں بھائی عید کی فجر کی بھی ہو رہی ہے زور کی بھی ازان ہو رہی بیچ میں جو ہے عید کی کیوں نہیں ہو رہی جب آپ نے نہیں دیا جانا تو ہم بھی نہیں دیں گے چاہے اس میں فائدہ ہو یا نقصان دین پر عمل کرنے میں اگر نقصان ہے کریں گے اور اگر بلاج پر عمل کرنے میں فائدہ ہے نہیں کریں گے یہ فائدہ یاد رکھنا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل کلو بلاۃ و کلو بلا رقم ہر بلا گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل بدعت کلو بجات ان بلاسنا ہر بدعت گمراہی ہے چاہے لوگوں کو وہ بھلائی دکھائی دے چاہے وہ لوگوں کو نیکی دکھائی دے معلومہ کہ لوگوں کا مشاہدہ لوگوں کا کسی چیز کو اچھا سمجھنا اس کو اچھا بناتا ہے نہیں یہ کون کہہ رہا ہے صحابی عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ لوگوں کو اچھائی دکھائی دے رہی ہے لیکن اگر وہ بجا ہے تو وہ اچھی نہیں ہے وہ گمراہی ہے اس, اس رواج کو امام اللہ علکائی نے آل آل جمع روایت کیا ہے اس بارے میں ایک دلیل اور کئی دلیل ذکر کی جاتی ہیں مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ اور فرمایا من سنن نفل الاسلام سنسن حسنہ شہ <شَئِن> جو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ لائے اچھا رواج لائے اور اس پر اس کے بعد عمل کیا جائے تو اس کے لیے عمل کرنے والوں کا سواب لکھا جائے گا اور ان کے عجر میں سے کچھ کمی نہیں ہو دیکھو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ لائے اسلام میں کوئی اچھی سنت لائے وہ منت پھر اسلامی سنت انسیا اور جب اسلام میں کوئی برا طریقہ لائے فو ملا بہا اس کے بعد لوگ اس پر عمل کریں کچھ منا ملا بہا ولاسم اوزار اس پہ عمل کرنے والوں سب کا گناہ اس کو ملے گا اور ان کے گناہ میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے بعض دیکھو اس میں ہے کہ اسلام میں اچھا طریقہ نکال سکتے ہیں اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکال سکتے ہیں لیکن اس کے وہ معنی نہیں ہے جو ان لوگوں نے سمجھے ہیں اسلام میں اچھا طریقہ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں وہ ثابت شدہ چیز جو سماج سے مٹ چکی ہے یا لوگوں کے ذہنوں سے نکل چکی ہے یا لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں اسلام میں اچھا طریقہ سے مراد وہ ثابت شدہ طریقہ وہ سنت من تن نہ پھر اسلام سنتن آسان ایسی چیز جو اسلام میں ہے لیکن لوگوں کے عمل میں نہیں ہے اس کی وضاحت ایک اور حدیث کرتی ہے جس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کیا فرمایا من احیا سنت من سنتی فامل اب جو میری سنتوں میں سے کوئی سنت زندہ کریں زندہ کرے مٹ گئی تھی اس کو کیا, کیا اس نے احیاء سنت مٹی ہوئی سنت کو دوبارہ زندہ کیا عاملہ بننا پھر لوگ اس پر عمل کرنے لگے کا لا متلو من عام لائن وہی بات سارے عمل کرنے والوں کا اس کو سواب ملے گا اور عمل کرنے والوں کے سواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی وہ امنی بتایا فہم میلا بہا کا فاہ میلا بیاہ کا نال لا مِنْ اوزار بحا لائن اوزار بہا شہ علی پھر سے یہ بدات کے بارے میں آگے حدیث جو حدیث بدات کے سپورٹ میں لی جا رہی تھی وہ بدات کے اگینسٹ کیا فرمایا کہ جو کوئی بداعت ایجاد کرے اور لوگ اس پر عمل کریں تو سارے عمل کرنے والوں کا گنا اس بدات گھڑنے والے پر ہوتا ہم سب کی حفاظت فرمایا اور ان عمل کرنے والوں کی گناہ میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی تو یہ حدیث اصل بتا رہی ہے کہ مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنا اس پر عمل کرنے والوں کے ثواب کا حقدار انسان کو بناتا ہے اور بداعت گھڑنا بداعت پر عمل کرنے والوں کے گناہ کا حقدار اس گھڑنے والے کو بناتا ہے اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے رواج کیا اور یہ حدیث صحیح ہے تو ان دونوں حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس حدیث کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ کوئی آدمی اسلام میں کچھ نکالے اسی طرح سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں عمر امر خطاب رضی اللہ عنہ کے جملے سے نعمت البدا تو ہاری نعمت البداعت و حادی یہ کتنی اچھی بدعت ہے اور کہتے دیکھو بدعت اچھی بھی ہو سکتی ہے علماء نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بدعت شرعی اعتبار سے نہیں ہے بلکہ لغوی اعتبار سے ہے نئی چیز جو پہلے نہیں تھی ایسی چیز جو پہلے نہیں تھی دین میں نہیں معاشرے میں نہیں یہ لوگوں کی نسبت بدار ہے نہ کہ دین کی نسبت یاد رکھے نئی چیز جیسے کوئی ایسی سننا تو اس پر لوگ عمل نہیں کرتے کوئی آدمی اس پر عمل کرنے لگے لوگوں سے کہیں گے یہ تو نئی چیز دکھائی دی آج پہلی بار دیکھا ہم نے اس سے پہلے کبھی کسی کو کرتے نہیں دیکھا یہ ان کے لیے نہیں لیکن دین میں چودہ سو سال پرانی ہے تو بعض اوقات نیا پن دین کے اعتبار سے ہوتا ہے وہ مردود ہے وہ نیا پن لوگوں کے اعتبار سے ہو مقبول ہے اگر وہ دین میں ثابت ہو تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو بات ہے وہ دین میں نئی چیز کے بارے میں نہیں ہے وہ چیز لوگوں میں نہیں تھی معاشرے میں نہیں تھی اس مٹیوی چیز کو انہوں نے زندہ کیا کیسے آپ دیکھیے لوگ متفرق نماز پڑھتے تھے کئی جماعتیں مسجد نبوی میں ہوتی تھی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر آپ نے تین راتیں نماز پڑھائی ان تین راتوں میں کئی جماعتوں کی بجائے ایک جماعت ایک امام کے تابع ہوتے. تو عمر خطاب رضی اللہ تعالی نے ان کئی جماعتوں کی بجائے ایک امام پر سب کو جمع کر دیا تو یہ ولاس نہیں ہوئی یہ وہ مٹی ہوئی چیز ہے جو نئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین راتوں میں کیا تھا وہ سنت ہے اور یہ جائیں تاکہ الگ الگ جماعت پڑھے لیکن وہ چیز معمول بھی نہیں تھی کہ ایک امام مسجد میں نماز پڑھائے اور سب کے سب سبق کے پیچھے جماعت بنائے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ان سب کو ایک امام پر جمع کی ادیات سے زیادہ اچھا ہے تو یہی وہ عمل ہے جو ان کا مقصود اور غرض غض غائب کی ان کی سارے عمل میں ہے انہوں نے اس چیز پر جمع کر دیا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا تو یہ بدر کہاں سے ہوئی ہے تو وہ سنت ہوئی جس پر عمل نہیں تھا کہ پوری مسجد میں ایک جمع جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا تو انہوں نے کہا یہ کتنی اچھی چیز ہے نئی چیز اس اعتبار سے کی کہ وہ کہا کہ وہ نئی چیز زمان زمانے میں لوگوں کے اعتبار سے مزید اس میں نیا پہلو ایک اور تھا جو ان کا اشتہار ہی تھا اور جو تقاضا تھا ان حدیثوں کا جس میں کہا گیا ہے کہ من قام رمضان غفر رہو ما تقدم من کہ جو پورا رمضان قیام اللیل کرے ایمان و احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے سارے گنا معاف ہوں گے تو اس میں ترغیب ہے پورے رمضان کی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین راتیں نماز پڑھائی تھی چوتھی رات کیوں نہیں پڑھائی آپ نے پما خشیف صلاحی مجھے ڈر ہوا کہ سلاد اللہ لکھ نہ دی جائے المجھے کہ کہ یعنی قیام راتوں کے بعد چھوڑنا یہ ڈر کی وجہ سے تھا کی وہ ڈر ختم ہو گیا آپ کی وفات کے بعد تو آپ کا استمرار مطلوب و مقصود تھا کیونکہ تین رات پڑھا ایک دو تین اور اگر یہ ڈر نہیں ہوتا تو پھر آگے بھی پڑھتے چھوڑنا مشروبیت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ مجبوری کی وجہ سے تھا چھوڑنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ تین ہی رات پڑھنا چاہیے تین سے زیادہ نہیں جیسے تین کے عادت مختلف مقامات پر ہیں کہ تین رکعت مغرب کی نماز پڑھیں گے زیادہ نہیں <coughs> تو اس طرح سے نہیں تھا تین دن سو گئے اس سے زیادہ نہیں تو تین دن کا عادت مشروع نہیں بلکہ یہ مجبوری تھا ڈر کی وجہ سے آپ سے تین سے زیادہ نہیں پڑا تو عمر نے خطاب رضی اللہ عنہ نے تین سے زیادہ پورے مہینے کے لیے قیام الحہ ایک امام کے پیچھے قائم کیا یہ بھی چیز کے لیے نہیں تھی لیکن یہ بری نہیں تھی بلکہ اس حدیث کا تقاضہ تھی جس میں پورے قیام الہل کی بات آئی لہذا انہوں نے کہا کہ یہ جو چیز ہے اپنے ظاہر کے اعتبار سے نہیں ہے لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے نئی نہیں ہے احکام تقاضا ہے جن پر آپ نے عمل کیا ہے تو کہا کہ یہ مسل بدا بڑھا رہی تو یاد رکھیں کہ یہ جو قول ہے یہ نہیں بتا رہا ہے کہ نئی نئی بداتیں نکالو بداتیں اچھی بھی ہوتی ہیں بلکہ یہ اسی عمل کا ثبوت کا عملی اس کی تدبیر تھی جو حدیثوں سے انہوں نے دیکھا تھا تو یہ یاد رکھیں اس میں کوئی دلیل اس بات کی نہیں ہے تو تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی اور مزید بھی دلیلیں وہ دیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر مصحف میں حرکات یا تشکیل جکی گئی زیر زبر یا فتحہ گمنا کسرہ لگائے گئے کہا یہ کبھی لکھاتے پہلے نہیں تھا وہ پہلے تھا پڑھنے میں تھا لکھنے میں نہیں تھا پڑھنے میں نہیں تھا کل کہتے تھے کیا کہتے تھے انا عقینہ کر کے پڑھتے تھے یا انا عقینہ کر کے اوسر پڑھتے تھے جب پڑھتے تھے تو انا کو کسرا کر دیا کس کے لیے کیا آسانی پیدا کرو مشکل مت بناؤ تو یہ امت کے لیے غلط قرآن غلط پڑھنے سے بچاؤ کے لیے سے بچاؤ کے لیے تھا ضرورت نہیں تھی بعد میں جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کو صحیح طور سے قرآن پڑھنے کے لیے ضروری تھا کہ انہیں معلوم پڑا معلوم ہو کہ یہ انا ہے کہ انا ہے کل تو ہے کہ کلتا ہے اب وہ ساری غلطیاں وہ کریں گے اس سے اس کو کسرا فتحہ بمہ اس پر لگایا گیا تاکہ صحیح طور سے لوگ پڑھ سکیں اور قرآن کا صحیح پڑھنا مطلوب ہے قرآن کا صحیح پڑھنا مطلوب و مقصود ہے وہ رفیل قرآن تفکیل صحیح لحفظ قرآن پڑھنا اچھی تجویز کے ساتھ اور اسی طرح سے قرآن کا جمع کرنا اس سے بھی دلیل پکڑتے ہیں دیکھو وہ قرآن جمع نہیں تھا تو بعد میں جمع کیا گیا تو یہ بھی وداف ہے علماء نے کہا کہ قرآن کا جمع نہ کرنا ایک عزر کی وجہ سے تھا کہ قرآن مسلسل نازل ہوتا تھا اور ایک بار بائنڈنگ اس کی ہو گئی تو پھر جو جو جوڑیں گے کیسے تو اس لیے اس کو اس زمانے میں ضم کر کے ایک جلد نہیں بنایا گیا کیونکہ آخر تک وہی نازل ہوتی رہی لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ کی وفات ہو گئی اور اب قرآن کچھ نازل ہونے والا تو نہیں ہے لہذا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے مشورے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو کیا کیونکہ اب قرآن نازل ہونے والا نہیں تھا اور قرا ایک کے بعد ایک شہید ہو رہے تھے جنگ میں تو اس وقت میں قرآن کی حفاظت کے پیش نظر اس کو جمع کیا گیا تو یہ مطلوب و مقصود ہے کیوں اس لیے کہ اس کو قرآن کہا گیا اور قرآن کے معنی بھی جمع کرنے کے ہوتے ہیں کتاب اس کے معنی بھی جمع کرنے کے ہوتے ہیں کتاب کلام یہ سب جمع کرنے کے معنی میں آتا ہے تو اصلاً کتاب جو ہے جمع ہی ہے لیکن اس زمانے میں جمع کرنا ممکن نہیں تھا اس لیے کہ اس میں مجھے درمیان میں بھی سورتیں ڈالی جاتی تھی آپ صلاح پر آیت نازل ہوتی ہے آپ کو یہاں آواز جیسے اللہ کی رہنمائی ہوتی تھی ویسے رکھتے تھے بعد میں چیز ختم ہو گئی اور اس کی حفاظت ضروری ہو گئی اس لیے الحاق کا امکان اب نہیں رہا اس میں اپینڈ کرنے کا موقع اب ختم ہو گیا جوڑنے کا راستہ ختم ہو گیا لہذا اس کو ایک مجلد بنا دیا گیا اب اتنا قرآن ختم اس میں کچھ کم زیادہ نہیں کر سکتے تو یہ بات کی ضرورت تھی اور آپ نے کہا و کم سنتی و سن تلباشدین تمہارے میرا طریقہ ہے اور میرے خرفۂ راشدین ہدایت یافتہ خرفۂ راشدین کا طریقہ ہے انہوں نے کیا سارے صحابہ کا اجماع ہوا جس پر اجماع ہو وہ بدا نہیں ہو سکتا تو اجماع بھی اس کی اضافی دلیل ہے جو کہ اصل دلیل بھی ہو سکتی ہے بلال میری امت گمرائی پر جمع نہیں ہوگی اللہ میری امت کو گمرائی پر جمع نہیں کرے گا تو جب سارے صحابہ جو اس امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے قرآن کے جمع ایک مشحق میں کرنے پر راضی ہو گئے اور انہوں نے کسی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا بھی وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے تو یہ بھی دلیل ہے اس سے بدار کے لیے دلیل نکالنا صحیح نہیں کیوں اس کہ کی بدار پر امت جمع نہیں ہے اور کثرت کوئی دلیل نہیں ہے میجورٹی کوئی دلیل نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شبہات ہیں جو اہل بدعت کے عموماً پیش کیے جاتے ہیں لیکن اس میں کوئی دم لا والا یوگا میں جو اس سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے اس سے کچھ بھی کام ہونے والا نہیں ہے. تو بدار حرام ہے اور اس سے بچنا چاہیے انشاءاللہ مزید حادث ہم کل کے درس میں دیکھیں گے آپ الحاد اللہ